جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کے مجھے پیشاب کر دیا اب مچھلی پیشاب کرنے کے بعد ریپینٹنس جاگا کر تو دیا اس نے اب ایک تھی کہ آپ اس کو مارتے پیٹتے مارتے پیٹتے تو ایگو بھڑکتا اس کا آپ نے اس کو معاف کر دیا جب معاف کر دیا آپ نے تو احساس شرمندگی کے قبیلے میں وہاں گیا مجنی پیشاب کر دیا مگر و اللہ ماں محمد و اللہ ماں محمد خدائی قسم محمد نے نہ مجھے جھڑکا نہ مجھ کو مارا تو کیا ہوا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا یہ کیا ہے غلط کار کے اندر ایک چیز جو میری معافقت میں جاگ پڑی ہے ندامت یا ریپنٹنس اس کو استعمال کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے بہت ہی بڑی چیز ہے یہ لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے صبر کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہے جب چاہے آپ تجربہ کر لیجیے دلی میں کہیں بھی ایک شد غلطی کرے پتھر پھینک دے ہولی کا رنگ پھینک دے کچھ بھی آپ کو پریشان کر دے آپ مطالعہ کیجئے اس کے دن رپینڈنس آیا ہوگا اس کو استعمال کے اس رپینڈنس کو اس کو اپریو جھک جائے گا